و نسلی على على محمد و وسلی علی رسوله کریم اللہ مسلح علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم حمید مجید اللہ بارک علی محمد و علی آل محمد ان کما بارک تعالیٰ ابراہیم علی آل ابراہیم این حمید مجید جس حدیث سے نبوی کا ابھی ہم مطالعہ کرنے والے ہیں اس کے راوی حضرت معاز بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے یہ انصاری صحابی ہیں لیکن ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے افاد التفیل کا سیدھا استعمال کیا ہے مختلف صحابہ کو بعض اعتبارات سے مختلف اعتبار سے اپنے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے فی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ نے اکثرہم ہم عثمان سب سے بڑھ کر حیاء میں حضرت عثمان ہے علی سب سے بڑھ کر اسابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے والے حضرت علی اسی طریقے سے اصدقہم ہم لاہج نبو جن کے ظاہر و باطن میں سرے سے کوئی بال برابر فرق نہیں ہے وہ ابو ذر ہے ان کا قول بالکل ان کے باطن کی صحیح ترجمانی کرنے والا حسنک ہمرہ جگ اقروہ مبئی ابن و سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے مبئی ابن کام ہے ان کے لیے آتا ہے عالم و حم بل حلال ابل حرام جبل ہلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے شریعتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ واقف اور اس سے سب سے بڑھ کر آگاہ یہ حضرت معاذ بن جبل اور اشتہاد والی حدیث بھی جو بڑی امہاتل حادیث میں سے ہے بہت اہم حدیثوں میں سے اس کا بھی معاملہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے اس حدیث کا جو تاثر میرے قلب پر ہے وہ تو میں زبان میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ سے جو حدیث مبارک کا جس کو ام السنہ کہا گیا ہے حدیث جبرائیل میرے نزدیک مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے کسی درجے میں بھی کم نہیں ہے اگرچہ روایت کے اعتبار سے سنعت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے وہ متفق علیہ ہے تقریبا تمام جو کتب ہے احادیث کی ان سب میں ہے شاہی عید میں ہے متفقن علیہ ہے اس کا معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوا احمد و والنسائی و النسائی و نماجا یہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے لیکن بہرحال وہ درجہ سنعت کے اعتبار سے نہیں ہے جو درجہ حدیث جبرائیل کا ہے لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے کنٹینٹس کے اعتبار سے بالکل اس کے ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے اسی لیے اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ ان واض ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا گیا ہے معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس سے قبل غزبت تبوک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک سے قبل یعنی تبوک جاتے ہوئے یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ سفر تبوک جو ہے یہ سن نو ہجری میں پیش آیا آپ نوٹ کر لیجئے اس کو یہ گویا کے حضور کے حیات طیبہ کا بالکل آخری دور ہے حدیث جبرائیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام سے متعلق ہے اسی طرح یہ حدیث بھی اس پہلو سے بھی مشابے ہے حدیث جبرائیل سے فلما نسبلہ بنناس تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی صلاح بے جب آتا ہے تو امامت کرانا آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی فجر کی یہ نوٹ کر لیجئے کہ عرب میں سفر کا اصل وقت جو تھا وہ رات کا ہوتا تھا جبکہ ٹھنڈ ہوتی تھی اور اس کے بعد بھی پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج زیادہ اونچا نہ ہو جائے اور تمازت نہ ہو تو جتنا حصہ بھی سفر کا مزید کور کیا جا سکے تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی پھر شب سوار ہو کر جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے تو فرمایا فلم رسبہ سردا بننا سے سداتا سم ان ناسر اکیبو پھر لوگ سوار ہو گئے پھر اپنا سفر جو ہے شروع کر لیا دوبارہ فلما انتلاتی شمس تو جب سورج نکل آیا ناسم ناصوفی اثر دل جاتے تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے اثر کے تحت رات بھر سفر کیا تھا تھکے بادے بھی ہے اب صبح کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے دسی میں وہ گویا کہ لوریاں دیتی ہے تھپیاں دیتی ہے ٹھنڈی ہوا ہے تو اس میں لوگ جو ہے اوننے لگے وہ لزمہ معاز الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لزیما کہتے ہیں چپکے رہنا چپکے رہے حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی بالکل وہ اپنی سواری جو ہے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیچھے لگے ہوئے برابر چلے آ رہے ہیں چونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں تخلیہ ملے کوئی موقع ایسا ہو کہ حضور ہوں اور میں ہوں اور گفتگو ہو اور میں ایک سوال کروں وہ سوال ان کے ذہن پر سوار تھا تو چونکہ یہ ذہن میں ان کے ارادہ تھا لہذا وہ جاگ گئے سونے کا سوال نہیں انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی چلے ہیں لذیمہ مادزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اصو آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی اونٹ چل رہی ہے پیچھے پیچھے اپنی کے لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں ورنہ سفر تبد نہیں مرے ہوں بقیہ جو لوگ تھے جو صحابہ تھے ان کو ان کی سواریاں لے کر متفرک ہو گئی ادھر ادھر منتشر ہو گئی الا جواد تریق وہ جو راستہ تھا جو وادیاں تھیں وادیوں میں سے گزر رہے ہیں اب وادی چوڑی وادی ہے تو اب اونٹنیوں کو چونکہ جو سوار جو ہے وہ تو کچھ اونگ رہے ہیں تو اونٹوں کو آزادی میسر آ گئی کوئی ادھر کو مڑ گئی کوئی ادھر کو مڑ گئی تو منتشر ہو گیا پورا لشکر فارمیشن نہیں رہی جواب تریق پورے راستے کی وسعت اور جو کا عرض تھا اس کے اندر پھیل گئے تار و تصویر اور حال یہ تھا کہ وہ اونٹنی آئی یا اونٹ جو بھی تھے اب انہیں آزادی میسر تھی کچھ ادھر ادھر کوئی کیکر کا درخت ہے منہ مار لیا کچھ ناشتہ کر لیا پھر آگے چل پڑی اور وہ جو سوار ہے وہ تو ظاہر باتیں اگ رہا ہے اسے کچھ اندازہ نہیں تا و لو کھا بھی رہے ہیں کچھ چرچک بھی رہی ہے تو اونٹنی آ وہ اونٹ اور پھر چل بھی رہے فب نا محض اللہ حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و لاقت و تصویر اخرا اسی دوران میں یہ حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کی اونٹنی ناقت و میں ہو کی ضمیر جو ہے اضافت والی اس کا دونوں کا امکان ہے کہ حضور کی اونٹنی یا حضرت ماض کی اونٹنی جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں حضرت معاذ کی اونٹنی کو معین کیا ہے لیکن میری رائے غالب یہ کہ یہ خود حضور کی اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا راز بعد میں کھل جائے گا کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طریقے سے منافع تاقل و مر رکن و کہ حضور کی اونٹنی بھی کہیں ادھر ادھر منہ بھی مار رہی تھی کچھ کھا بھی رہی تھی درختوں کے پتے جو ہے کچھ چلتی بھی تھی جیسے باقی سب حضرات جو ہیں جو تمام صحابہ تھے ان کی اونٹنیوں کا معاملہ تھا وہی حضور کی اونٹنی کا معاملہ بھی تھا لیکن حضرت مواد کے جاگ رہے ہیں انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے تو چمٹے رہنا ہے حضور کے ساتھ چپکے رہنا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نیند کا سوال نہیں اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان کی اونٹنی کو کوئی آزادی نصیب ہوئی ہو کہ وہ بھی ادھر ادھر منہ مار رہی ہو لہذا ناقت و ہو جو ہے میرے نزدیک یہاں پر یہ ضمیر مجرور جو ہے یہ در حقیقت حضور کی اونٹنی کے طرف ہے اصلت ناقت و کہ کی اچانک حضرت مواز کی اونٹنی نے ٹھو کھائی فتبہ خواب اس تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سبھالنے کی کوشش کی فحبت حتہ نفرت منہا ناقت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے حضرت معاذ کی اونٹنی بدک گئی اور جب حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی کے ساتھ ہی تو یہ چل رہے تھے تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بھی بتک گئی سم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف انہوں کے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہودج تھا اونٹ کے اوپر جو بھی عہد تھا اس کے اوپر جو پڑکے لٹکے ہوئے تھے تو حضور نے ذرا اپنا پردہ اٹھایا دیکھا پلٹفا اور آپ نے التفاط فرمایا ادھر ادھر دیکھا فیضا لہسا بن الجیش رجول العدنا من ان موازن تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے کوئی شخص بھی آپ سے مواز کے مقابلے میں قریب تر نہیں ہے پورا لشکر اور نوٹ کیجیے تیس ہزار کا لشکر تھا یہ یہ لشکر جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا لشکر تھا جس کو لے کر آپ تو گئے ہیں تو پوری وادی ہے اس میں جو ہے تمام منتشر ہو گئے ہیں اونٹیاں فارمیشن رہی نہیں ہے البتہ ایک اونٹنی ہے جو قریب ہے اور حضرت معاذ اس پر سوار ہے جب حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے حضرت معاذ کے مقابلے میں کوئی قریب تر نہیں ہے فنادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور نے انہیں پکارا آواز دی فکال یا آواز آپ نے پکارا اے مواض کالا لبئی قیا نبی اللہ تو فوراً حضرت مواز نے عرض کیا میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی کالا ادن و اس پر حضور نے فرمایا وہ التفات کی شان ہے اور قریب آ جاؤ ادن و اور قریب آ جاؤ فتنام ہو تو حضرت مواز جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو لیے ہوئے اتنے قریب ہو گئے حضور کے حتہ نصفت راہ رتحما عہدہ یہاں تک کہ دونوں جو اونٹنیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگی دونوں اونٹنیاں جو ہیں بالکل ایک دوسرے سے مل گئیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کن تو اخ سے من من نا کا مکان ہی میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح دور ہوں گے ہم سے جس طرح کے اس وقت ہیں اس کا پس منظر سمجھ لیجئے چونکہ کفار ہر وقت تاک میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اگر آپ کو اکیلے مل جائیں تنہا مل جائیں تو کوئی دشمن کوئی عدو و اللہ ہے وہ ادو دین ہی جو ہے وہ حضور پر حملہ آور ہو جائے اس اعتبار سے یہ پوزیشن جو ہے بڑی کریٹیکل تھی کہ آپ نے اس کا گویا کہ نوٹس لیا کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے لشکر منتشر ہوگا اور اس طرح سے مجھ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے فقال اب اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے یہ ایسا موقع تھا کہ اس پر کسی شخص کی اپنی شخصیت جو ہے اس کی جو اندرونی بات شخصیت ہے وہ سامنے آتی اگر ذرا بھی کچھ ہلکا پن ہو کسی انسان کی شخصیت میں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ دوسروں کی تو بیک بائٹنگ کرے جی ہاں لوگ جو ہے پرواہ نہیں کرتے خیال ہی نہیں کرتے لوگوں کے اندر بڑی بے پرواہی آ گئی ہے اور جسے ہم اپنی کلوکیئر لینگویج میں کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے میں تو بہرحال میں تو آپ ہی کے ساتھ میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا میں اپنی جان ساری اور اپنی فدائیت جو ہے اس کا اظہار کرتے لیکن یہ ہے حضور کے ساتھی حضرت معاذ حضور کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے معذرت پیش کر رہے ہیں غالب یا نبی اللہ تو عرض کی حضرت معاذ نے اللہ کے نبی ناس ان ناس ہو لوگ ہوں گئے ہیں فتفر قطد بہم رقاب ہوں و تثیر اس کے نتیجے میں ان کی سواریاں جو ہیں وہ متفرق ہو گئی ہیں منتشر ہو گئی ہیں کوئی چر بھی رہی ہیں کھاپی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں اب اگلا نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا قبضہ فرمایا فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا کن تو نہ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں تو خود اونگ رہا تھا اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سپر مین یا سپر ہیومن کبھی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی جو بھی بشری تقاضہ تھا جیسے لوگ اونگ گئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگتا نہیں ہو گئی تو گویا کہ اس معذرت کو سد قبول کیا بلکہ خود اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے فقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما کل تو میں خود بھی اونگ رہا تھا یہ دلیل ہے میرے اس ترجمے کی کہ چونکہ حضور بھی اونگ رہے تھے لہذا حضور کی اونٹنی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ کچھ چ کچھ آگے چل پڑی حضرت مواز تو چونکہ جاگ رہے تھے ان کا تو شعوری فیصلہ تھا لہذا ان کی اونٹنی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی فلما رہا محاذ البشرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وخلوۃ تو اب جب کہ دیکھ لیا حضرت مواز نے کہ حضور خوش ہے مجھ سے اس وقت ظاہر بات ہے میرا یہ جانِ سار میرا یہ ساتھی وہ یہ جاگتا رہا ہے میرے ساتھ لگا رہا ہے میرے ساتھ جو ہے میری یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے طرح کی بشارت اور جو ہے حضور کی طبیعت میں امبسات پیدا ہوا وہ خلوت ہو اور خلوت نصیب ہو گئی اسی کے لیے سارے پاپڑ بیلے تھے اسی کے لیے محنت کی تھی ساری مشقت تو اسی لیے تھی کالا یا رسول اللہ اس کل متن قد امرزتنی و اس امتنی یہ بہت اہم حصہ اس حدیث کا اس کو نوٹ کیجیے اب کہا حضرت معاز نے حضور سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھ سکوں جس نے مجھے مریض کر دیا ہے ثقیم کر دیا ہے سخت محزون شدید میں حسن اور حلم کیا اندر مبتلا ہوں بیمار ہو گیا ہوں تین الفاظ امرضت نہیں مجھے بیمار کر دیا ہے نہیں اب سکیم بھی کہتے اسی کو جو ناساز ہو جس کی طبیعت وہ آصلت نے مجھے شدید رنگ اور غم کا کے اندر جو ہے کر رکھا ہے ایک ایسی بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فقال نبی اللہ سل اماں شیرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو چاہو اب اس میں بھی جو انداز ہے کہ دریائے سخاوت گویا کی جوش میں ہے جو چاہو پوچھو اس وقت قرآن انداز سل نما جو چاہو پوچھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جو اس وقت حضرت معاذ کی طرف التفاط اور شفقت کا جو رنگ ہے وہ اس جواب سے ظاہر ہے سلنی فقال یا نبی اللہ تو اب انہوں نے ارض کیا اللہ کے نبی حدسمی بے عمل مجھے وہ عمل بتا دیجیے یدھ خلون الجنت لاس الوکان شہ رہا جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا یہ ہے اصل میں جو اب ہمیں ذرا سا رک کر یہاں پہ اپنی کیفیت اور صحابۂ کرام صحابۂ کرام میں سے بھی کون سے صحابی جن کے لیے افعال الطفیل کا سیدھا استعمال ہوا اور سن نو ہجری جو بھی تربیت نبوی کا دور ہے گزر چکا ہے اور ان کی جو بھی کیفیت ہے تسکیہ ہو چکا ہے اور جہاد اور قتال میں حضور کے ساتھ نہ معلوم کیسے کیسے کار آئے دکھا چکے ہیں کیسی کیسے اشار اور قربانی کے مراحل سے گزر چکے ہیں لیکن اب بھی انہیں فکر جو دامنگیر ہے اور جس کی شدت کا یہ عالم ہے یہ قد امرض نہیں وہ نہیں و نہیں وہ یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کا اب یہ حیدر حقیقت جو کنٹراسٹ ہے آج کا مسلمان اپنے لئے گارنٹیڈ سمجھتا ٹیکن فار گرانٹیڈ جنت تو ہماری ہے ہی اس میں تو کسی شک و شبے کا, کا معاملہ ہی نہیں اور نوزخ کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے وہ کفار کا معاملہ ہے وہ مشرقین کا دوسروں کا معاملہ ہے ہم سے کوئی سروکار نہیں اور یہاں حضور کے جلیل القدر صحابی ہی بالحلال والحرام حرام جن کے بارے میں یہ الفاظ فاضد نے فرمائے ہے سن نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیب آ کے گویا کہ بالکل آخری حصے میں سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ شے بتا دیجئے حدسنی حد بے عملی یو خلونی لا لاکھ سالوں کا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے فکر ہی ایک ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے من جمہم واحد ہم آخرت کف واہ ہو جمی دنیا جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے اور وہ فکر آخرت کا فکر ہو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات میں اس کی طرف سے خود کفایت کر دیتا ہے خود کفیل بن جاتا ہے لیکن اس نے خود اپنے تمام جو کبھی وہ رنگیلے محمد شاہ نے کہا تھا کہ این دفتر بے معنی غرطے میں نا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے تمام دنیوی تفقرات کو آخرت کے ایک فکر میں گن کر دے تو اللہ اعلی دنیا کے تمام تفقرات سے اس کو فارغ کر دیتا ہے اس کی کفالت اپنے ذمے دے دیتا ہے تو فرمایا حضور نے قال نبی اللہ فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بخن باخن لقد سال بعظیم عظیم ان لقت سال کا سلا سے بخن باخن اس کا ترجمہ بھی کچھ یہی ہے اور ویسے لفظی طور پر بڑی مناسبت ہے بہت خوب بہت خوب بہت کا بے لے لیجیے خوب کا خے تو مخ بن گیا بخن بخن ویسے یہ نہیں ہے اس کی اصل حقیقت لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے بخن بخن بہت خوب بہت خوب لقا سال کا بے عظیم سال کا بے عظیم تین مرتبہ حضور نے اس بات کو دوہرایا ہے محاف نے بڑی بات پوچھی ہے واقعی جو پوچھنے کی بات ہے وہی پوچھی واقعی جو سوال کرنے کا وہی سوال تم نے کیا حقیقی سوال یہی ہے حقیقی مسئلہ یہی ہے معلوم العلام الراد اللہ بال خیر اور یہ اگرچہ بہت عظیم بات ہے بہت مشکل بات ہے لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو اللہ مرمن جالنا مل اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے ہمارے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمائے فلم جو حقدس و مشید اللہ تعالہ ہوں حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں کہی مگر اس کو تین مرتبہ دوہرایا ہر سر لے کہ ماں یوتھ کے اس خیال سے اس لالچ میں کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کر لے تین تین مرتبہ حالانکہ اکیلا ایک شخص ہے اس وقت سامنے عام طور پر مجمع میں حضور تین تین مرتبہ تکرار کیا کرتے تھے کہ کوئی لاؤڈ سپیکر تو ہے نہیں کو دانی طرف رخ کیا وہ بات فرمائی پھر سامنے رخ کیا وہ بات فرمائی پھر بائیں طرف رخ فرمایا اور پھر وہ بات جو ہے دوہرائی لیکن یہاں تو ایک سامنے ہے لیکن یہاں بھی حضور جو ہے تین تین مرتبہ بات کو دوہرا رہے ہیں لیکما یوتھ کا ناز ہو ہو کہ اسے پوری طرح تیقن کے ساتھ وہ اسے یاد کر لیں تاکہ آگے پہنچا سکے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس اب آپ نے جواب دیا فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے عمل یوم لاخر و تقیم السلا و تعبد اللہ واہ لا تصرے کو بھی شعد ہتا تموتا مانتا جنت میں داخلے کا عمل یا نسخہ یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر اور قائم رکھے نماز اور عبادت کرے بندگی اختیار کرے اللہ کی تنہا اسی کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی کیفیت میں ہو تو جنت میں داخلہ ہوگا اس جواب میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں بہت جامع ایمان اب ایمان میں دو درجے ہیں شہادت اقرار باللسان اور تصدیق بل گویا کہ یہاں دونوں مراد ہیں اسی طرح عبادت عبادت جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ عبادت ہے غلام بن جانا بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ جہاد اور کتاب کا حکم بھی ہے حاطلو فیس ابھی للہ جاہدو فیس ابھی لل گویا کہ یہ جو نسخہ ہے جنت میں داخلے کا وہی بات جو کہ سورہ صف کے دوسرے روگوں کی پہلی آیت میں آئی حل عدالکم آزاد تجارت ان تنجی کم انزابن علیم وہی لفظ ایمان آیا یہاں پر اور پھر عبادت کا لفظ جو آیا ہے وہ بھی اپنی پوری جو کی جو اس کا مفہوم ہے کامل اس کے اعتبار سے لیں گے تو اس میں جہاں اپنی انفرادی اطاعت ہے جہاں عبادات کا معاملہ ہے نماز کا علیحدہ ذکر ہے تو قیمت صلاح و وقاب اللہ نماز قائم رکھے اور بندگی کہا پتا کرے اللہ کی اس شان کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو اب وہ شرک کا بھی جو مفہوم ہے پورا کا پورا وسیع تصور وہ ذہن میں رکھیے تو یہ جو جواب ہے یہ بہت جامع ہے میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں حضور نے اسی کو اسپلٹ کیا ہے مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے پہلا جواب جو حضور نے دیا ہے کہ سوال یہ تھا جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو جامع نسخہ ہے جو یہاں آیا ہے اس نسخے کو پھر تین اجزاء میں تقسیم کر کے اس کے جو حکیمانہ باہمی نسبت و تناسب کا معاملہ ہے وہ آگے جواب میں آئے گا تو اس کے بعد یہ کہ حضور نے فرمایا فقال یا نبی اللہ ہے حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی عید لی فعاد برات ذرا یادہ فرما دیجئے ذرا دوبارہ فرما دیجئے تو حضور نے تین مرتبہ دہرا دیا سم کال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے شفقت کا دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں ہے اب, اب حضور نے خود فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے فرمایا ان سے تہدستوں کا یہاں مواز وہ راس سے حاضر نہ مرے اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے راس جڑ بنیاد اور اس کی چوٹی کیا ہے کوہان کی چوٹی ضرورت السلام سلام کہتے ہیں اونٹ کیا جو کوہان ہوتا ہے اور ضرور اس کی بھی چوٹی یعنی یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے